سور قص مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا ہے قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر اٹھائیس ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر فورٹی نائن ہے اس میں اٹھاسی آیتیں ہیں اور نو رقو ہیں بسم کے الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا پوسی حروف مقطعات اللہ اور اس کے رسول اس کے معنی بخوبی جانتے ہیں دل کا آیات الکتاب المبی یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں نتلو عَلَيْكَ کا موسا و فراؤنا بِالْحَقِّ ہم آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں موسا علیہ السلام اور فرعون کی خبر بالحقی حق کے ساتھ قومی اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے ان فرآون اعلی فر اردن بے شک فرآون زمین میں متکبر تھا وجہ اعلیٰ شی اس نے زمین کے رہنے والوں یعنی مصر کے رہنے والوں کو اپنا غلام بنایا یستم من ان میں سے ایک گروہ کو وہ کمزور سمجھتا اور کمزوروں کا ظلم کرتا یو ذبیہ ابنا اہم وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا وہ یستا نسا اہم اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا ستر ہزار لڑکے ذبح کر دیے گئے اور 90 ہزار عورتوں کے حمل ضائع کیے گئے اس کے علاوہ فرون نے بنی اسرائیل یعنی مسلمانوں پہ بہت ظلم کیا انہوں کانا من المفصین بے شک فرعن فساد کرنے والا تھا وہ ان نہ اللہ ہم <نستو دعفو فی الاردی> نے ارادہ کیا کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور ہیں تو بنی اسرائیل پر ہم نے احسان کیا فرعن کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو مصر کی حکومت دی وہ نہ متن اور ہم نے ارادہ کیا کہ ان کمزوروں کو دنیا کا بادشاہ بنا دیں پیشوا بنائیں وہ نہ جلوارث اور ہم نے انہیں زمین کا وارث بنانے کا ارادہ کیا تو ہم نے کمزوروں کو قوت دے دی مراد یہ ہے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں تو کوئی طاقتور اپنی طاقت پر غرور و تکبر نہ کرے اور کوئی کمزور اپنی کمزوری پر افسوس نہ کرے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے وہ کمزوروں کو قوی بنانے والا ہے ون و مکینہ لہم فل اور ہم نے یہ ارادہ کیا کہ انہیں زمین میں طاقت دیں قوت دیں وہ نوریا فراؤنا و حمانا و جنو دن ماں یا ضرور اور ہم نے ارادہ کیا کہ فرعن حامان اور ان کے لشکروں کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے کاہنوں نے کہا تھا ایک بچہ پیدا ہوگا تیری حکومت کو ختم کر دے گا موسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کو ہم نے پیدا کیا فرون کے محل میں آپ نے پرورش پائی اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ فرون اپنے لشکروں کے ساتھ دریا میں سمندر میں غرق ہو گیا امو اور ہم نے موسا علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی دل میں بات ڈالنے کی دو صورتیں مفسرین نے بیان کی ایک صورت تو یہ ہے کہ خواب میں ان سے فرشتے نے کہا اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا القا فرماتا ہے تو ان کے دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں وہ بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں جسے الہام کہا جاتا ہے موسا علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالی نے یہ بات ڈالی ان ہی کہ آپ موسا علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں ان جب تک آپ سے ہو سکے آپ پلاتی رہیں تین مہینے تک آپ دودھ پلاتی رہیں اور ان تین مہینوں میں موسا علیہ سلاط وسلام اتنا بڑھ گئے جتنا ایک سال اور تین مہینے کے بچے کا سائز ہوتا ہے اس دوران موسا علیہ سلاط وسلام نہ تو حرکت کرتے تھے اور نہ ہی آپ روتے تھے یہاں تک کہ اگر کوئی گھر میں بھی آ جائے تو حضرت موسا علیہ السلام کی والدہ حضرت موسا علیہ السلام کو کپڑے سے ڈھاک بھی کرتی اور کافی دیر تک آنے والا وہاں موجود رہتا لیکن اسے علم نہ ہوتا کہ یہاں پر کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے فریدہ پھر جب موسا علیہ السلام کے بارے میں تجھے خوف محسوس ہو فعلقی فی الم میں تو موسا علیہ السلام کو سمندر میں دریا میں ڈال دینا تو آپ نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا صندوق لکڑی کا تیار کیا جسے اس طرح تیار کیا گیا کہ پانی اس کے اندر داخل نہ ہو سکے لیکن بچہ سانس بھی لے سکے تو تین مہینے تک آپ دودھ پلاتی رہی اور پھر آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا تو آپ نے حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام کو صندوق میں اس لکڑی کے تابوت میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا ولا خوفی اور تو خوف نہ کرنا ولا تحزنی اور تو غم نہ کرنا ایک ماں اپنے بچے کو جو بھی تین مہینے کا بچہ ہے اسے ایک تابوت میں ڈال کر دریا میں رکھ دے یہ ایک مشکل امر ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل کو مضبوط کیا اور ان پر الہام کیا گیا کہ آپ نہ خوف کریں اور نہ غمگین ہوں انہ ال کی بے ہم اس بچے کو آپ کے پاس ضرور واپس لے کر آئیں گے وہ جا علوہ من المر اور اس بچے کو رسولوں میں سے کر دیں گے آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اپنے بچے کو دریا میں رکھ دیا دریائے نیل میں یہ لکڑی کا تابوت صندوق بہتا رہا دریائے نیل سے ایک نہر فرعن کے محل کی طرف جا رہی تھی اب یہ لکڑی کا تابوت فران کی محل کی سیڑھیوں سے ٹکرا رہا تھا حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرون کے ساتھ اور خدام کے ساتھ سیر کے لیے نکلیں ان کی نظر اس لکڑی کے تابوت پہ پڑی خدام کو حکم دیا گیا وہ وہاں سے دریا سے نکال کے لائے فل طاقت ہو آلو فراؤں نے حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام کو اٹھا لیا اس تابوت کو اٹھا لیا اللہ رب العالمین کی شان کہ جس بچے سے بچنے کے لیے فرون نے اس قدر ظلم کیا کہ ستر ہزار بچوں کو قتل کیا نبے ہزار عورتوں کے حمل ضائع کیے کئی سالوں تک یہ عمل جاری رہا اب وہ بچہ خود فرعن کے محل کے قریب پہنچ گیا فرعن باوجود اس قدر دشمنی کے حضرت موسا علیہ السلام کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکا اس میں درس ہے ہم تمام کے لیے کہ دشمن چاہے کتنا ہی پاورفل ہو بچانے والا رب العالمین سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے اور رب العالمین کی شان دیکھیں اس بچے سے بچنے کے لیے فرعون نے کتنی کوششیں کی اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالی نے موسا علیہ السلام کی پرورش فرعن کے ہاتھوں سے کروائی فرون کے محل میں تیس سال تک آپ رہے یہاں تک کہ آپ مشہور ہو گئے موسا بن فرعون جو لوگ اس حقیقت سے واقف نہ تھے یا جو واقف تھے وہ مر گئے تو اب لوگ یہی سمجھنے لگے کہ موسا علیہ سلا تو فرعون کے بیٹے ہیں لہذا جہاں بھی آپ جاتے لوگ آپ کی عزت کرتے لی یقون لہم آدو ون تاکہ موسا علیہ سلام ان کے لیے دشمن ہو جائیں کہ جو دشمنا خدا ہیں ان کے لیے موسا علیہ سلاط والسلام دشمن بنے اور ایسے لوگوں کو سبق سکھائیں وہ اور موسا علیہ السلام ان کے غم کا باعث بنے تیس سال تک وہ پرورش کرتا رہا اور موسا علیہ سلاط والسلام تیس سال تک محل میں رہے پھر مصر سے مدین گئے دس سال کے بعد جب واپس آئے تو اب چالیس سال کا عرصہ گزر گیا اس وقت فرون کو احساس ہوا کہ جس بچے کو ہم نے گود لیا یہ وہی بچہ ہے جو ہماری سلطنت کی تباہی کا باعث بنے گا ان نہ فرآ نہ وہ بے شک فیرون اور حامان فرون کے ساتھ ہمان کا ذکر کیا گیا کیونکہ فرعون کی تباہی میں ہمان کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ ایک چاپلوسی کرنے والا شخص تھا اور اسی نے فرعون کے ذہن میں خدائی کا دعوی کرنے کی سوچ پیدا کی اسی نے اور بہت سارے غلط مشورے دیے اور اسی حامان نے فرعن کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ جب فرعون ایمان لانے لگا تو ہمان نے کہا کہ سارا مصر آپ کی پوجا کر رہا ہے اگر آپ ایمان لے آئے تو یہ کہیں گے کیا اب تک آپ نے ہم سے جھوٹ بولا اس غلط مشورے کو قبول کرنے کی وجہ سے فرعن بھی تباہ ہوا اور اس تباہی میں ہامان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ غلط مشیروں سے محفوظ فرمائے اور بری صحبت سے اور بری دوستی سے بھی محفوظ فرمائے آج بھی ایسے دوست ہیں کہ اگر کوئی دوست نیکی کی طرف آنے لگے تو وہ دوست اسے نیکی کی طرف نہیں آنے دیتے اور اسے ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیتے ہیں بلکہ بعض تو ایسے بھی ہیں کہ وہ آپس آپ میں ڈسکس کرتے ہیں کہ فلاں اب ملا بننے لگا ہے تو پلاننگ کرتے ہیں اور بڑی ٹیکنیک کے ساتھ اس کو دین سے دور کر دیتے ہیں اس میں ملا بننے یہ مولانا بننے والی کون سی بات ہے قرآن و حدیث پر جو عمل کرے نماز کی پابندی کرے شریعت کی پابندی کرے تو یہ تو ہر ایک مسلمان پر لازمی ہے ان نہ فرآ نہ بے شک فرعون اور حامان و جنوب ہوما اور ان دونوں کے لشکر ان دونوں کے پیروکار کانو خواتین یہ سب گناگار تھے خطا کار تھے فرعون نے جیسے ہی موسا علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگا یہ وہی بچہ ہے جو مجھے تباہ کرے گا میں اسے قتل کر دوں گا قول فرعون فرون کی بیوی بی بولی حضرت بی بی آسیہ ردی اللہ تعالی انہا جو بعد میں ایمان لے آئیں فرعون بے اولاد تھا اور اولاد کی صلاحیت بھی فرعون میں نہ تھی تو فرعون کی زوجہ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی انہا بولی قرۃ لی و لک یہ بچہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے لا تخت ہو آپ اسے قتل نہ کریں آسا فن ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں نفا دے او نت تخیل ہو والا دن یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں وہم لا یش وہ حقیقت حال سے شعور نہیں رکھتے تھے فرعون نے جب حضرت موسا علیہ السلط و کی آنکھیں دیکھی اور چہرے کو دیکھا موسا علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ کشش تھی کہ جو آپ کی آنکھوں کو دیکھتا وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا تو اب موسا علیہ السلام کو قتل کرنے کی فرعون کو ضرورت نہ ہوئی اس کے علاوہ بھی حضرت بیوی آسیہ نے اور بھی دلائل دیے کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ بہت دور سے آیا ہو چونکہ اگر مصر میں ہوتا تو ہمارے جاسوس تو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں وہ اس بات کی خبر ضرور دیتے بلکہ کوئی بچہ زندگی نہ بچ سکتا کیونکہ ہر عورت جو امید سے ہوتی اس کے گھر پر جیسے ہی اطلاع ملتی اس کے گھر پر دو فوجی تعینات کر دیے جاتے اور ایک دائی مقرر کی جاتی جیسے ہی بچے کی ولادت ہوتی تو وہ دائی اس بچے کو فوجیوں کے پاس لاتی اور وہ فوجی اسے ذبح کر دیتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچے کی ولادت ہو اور ہمیں معلوم تک نہ ہو اور یہ بچہ ویسے بھی ایک سال سے اوپر کا محسوس ہوتا ہے جب بچے بہت زیادہ مرنے لگے تو افزائشیں نسل بہت کم ہو گئی تو فرونیوں نے فرون سے کہا کہ بنی اسرائیل کی تعداد بڑی کم ہو رہی ہے اور ان کے جوان بوڑھے ہو گئے ہیں اور نئے بچے پیدا ہوتے ہیں تو تم انہیں قتل کر دیتے ہو اب ہمارے غلام کہاں سے حاصل ہوں گے جو محنت مزدوری کریں تو فران نے کہا چاہے ایسا کرتے ہیں ایک سال انہیں زندہ رکھتے ہیں اور ایک سال مارتے ہیں تو بی بی آسیہ نے کہا کہ یہ تو ہو سکتا ہے پچھلے سال کا بچہ ہو کیونکہ ایک سال سے زیادہ اس کی عمر لگتی ہے اور پچھلے سال تو آپ نے اعلان کیا تھا کہ بچوں کو ایک سال قتل نہیں کیا جائے وہ اص باشا فموسا فارغن اور صبح موسا علیہ السلام کی ماں کا دل بے صبرا ہو گیا ماں تو ماں ہے انہوں نے ڈال تو دیا صبح جب اٹھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہا ہائے میرا بچہ ماں برداشت کر لے یہ بہت مشکل ہوتا ہے ان کا عدت لولا اور ربتنا آلہ قل با اگر ہم اس کے دل کو ڈھارس نہ دیتے اور اس کے دل کو مضبوط نہ رکھتے تو قریب تھا کہ وہ اس بات کو ظاہر کر دیتی کہ جب صبح یہ پتہ چلا کہ ایک تابوت فرون کے محل آیا ہے تو والدہ کا دل بے صبرا ہو گیا اور وہ ڈر گئیں کہ دشمن کے ہاتھ میں میرا بچہ چلا گیا اگر اللہ تعالی فرماتا ہے اگر ہم صبر نہ دیتے اور ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو یہ بے صبری کر دیتی ہیں اور لوگوں کو بتا دیتی ہیں کہ میرا بچہ ہے اللہ نے انہیں صبر تاکہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے تو جو الہام کے ذریعے وعدہ فرمایا گیا کہ ہم موسا علیہ السلام کو آپ کے پاس دوبارہ لے کر آئیں گے تو اس وعدے پر یقین برقرار رہے اس کے لیے ہم نے ان کے دل کو مضبوط رکھا وہ قولت ہی علیہ السلام کی ماں نے موسا علیہ السلام کی بہن سے کہا یعنی اپنی بیٹی سے کہا جن کا نام حضرت مریم ہے یہ وہ حضرت مریم نہیں ہیں جو حضرت عیشا علیہ السلام کی والدہ ہیں بلکہ عیشا علیہ السلام کی والدہ اور حضرت موسا علیہ السلام کی بہن مریم میں سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے تو موسا علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کسی ہی تم ان کے پیچھے جاؤ فبا سورت بھی انجنوبن پھر اس نے دیکھا موسا علیہ السلام کو دور سے وہم لا یش حالانکہ وہ فرونی شعور نہیں رکھتے تھے یعنی انہیں نہ پتا چل سکا کہ یہ موسا علیہ السلام کی بہن ہے فرعون کے محل میں ایک بہت بڑا مجموعہ جمع تھا فرعون موسا علیہ السلام کو اپنی گود میں لیے کہ آپ تین مہینے کے بچے ہیں گود میں لیے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ مسلسل رو رہے ہیں فرعون کے حکم پر دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا گیا ہے اور کئی عورتیں موسا علیہ السلام کو اپنی گود میں لیتی ہیں کہ موسا علیہ السلام ان کا دودھ پی لیں اور وہ فرعن سے انعامات اور اکرام حاصل کریں وہ ہر رم نہ علیہ ہل مرادیاں قبلوں اور ہم نے موسا علیہ السلام پر ہر دودھ پلانے والی عورت پہلے ہی حرام قرار دے دی تین مہینے کے ہیں مگر آپ کسی عورت کا دودھ نہیں پی ہے مسلسل رو رہے ہیں اب بچہ اگر ماں کا دودھ نہ پیے تو وہ روتا تو ہے اب فرون پر ایک پریشانی کا غلبہ ہے وہ پریشان ہے اب کیا کریں تو جب یہ ہر طرح سے آجز آ گیا فقالت تو موسا علیہ السلام کی بہن بولی ہل عد الکم الاد کیا میں آپ کو ایسا گھرانہ بتاؤں یک فلو نہ ہو لکم جو تمہارے لیے اس بچے کو پال سکے وہ لہ نہ اور وہ گھرانہ اس بچے کا خیر خواہ ہے نے کہا کہ چلو دیکھ لیں بھی بلا کے لاؤ حضرت موسا علیہ السلام کی والدہ آئیں جیسے ہی حضرت موسا علیہ سلاۃ والسلام کی والدہ نے اس ہال میں قدم رکھا جہاں پر لوگ جمع تھے موسا علیہ السلام نے رونا بند کر دیا اور جب اپنے تین مہینے کے بچے کو انہوں نے سینے سے لگایا تو موسا علیہ سلاۃ والسلام دودھ پینے لگے فروغ چونکہ شکی مزاج تھا اور دوسرا اسے یہ شک تھا کہ یہ بچہ ہے کون فوراً چیخنے لگا اور کہنے لگا اے عورت تو اس بچے کی کیا لگتی ہے کہ کسی عورت سے یہ بچہ چپ نہ ہو سکا اور کسی عورت کیسے دودھ نہ پیا تجھے دیکھتے ہی یہ چپ کیسے ہو گیا اور تیرا دودھ کیسے پینے لگا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسا علیہ اللہ کی والدہ کے دل میں یہ جواب عرق فرما دیا آپ کے چہرے پر یہ سوال سن کے کوئی گھبراہٹ تاری نہ ہوئی اور آپ نے کہا کہ بعض بچوں کی فطرت میں نفاست ہوتی ہے بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی گندی عورت کے قریب نہیں جا سکتے تو میں روزانہ کپڑے تبدیل کرتی ہوں اور روزانہ غسل کرتی ہوں تو میں نفیس رہتی ہوں جب آپ نے یہ جملہ کہا تو بادشاہ یہ سمجھا فرآون یہ سمجھا کہ اچھا یہ صفائی کی وجہ سے یہ بچہ ان کے قریب گیا ہے تو یہ بڑا خوش ہوا کہ میں نے جس بچے کو گود لیا ہے وہ اتنا نفیس بچہ ہے کہ کسی بری عورت کے ہاتھ میں یا گندی عورت کے ہاتھ میں وہ جانے کو تیار نہیں ہے روزانہ غسل کرتی ہیں روزانہ وہ کپڑے تبدیل کرتی ہیں صاف ستھری رہتی ہیں اسی لیے یہ بچہ گیا ہے تو اس کی خوشی کی امتحان نہ رہی کہ میں نے جس بچے کو گود لیا ہے وہ فطرتن نفیس ہے پھر سرون نے کہا کہ اس بچے کو آپ لے جائیں دو سال تک انہیں آپ دودھ پلائیں اپنے پاس رکھیں اور پھر جب یہ کھانے پینے اور دیگر معاملات کرنے پر قادر ہو جائیں بچے کی ایک عمر ہو جائے کہ جس کے اندر اسے ماں کی حاجت نہیں رہتی وہ سات سال کی عمر ہے ورنہ سات سال سے پہلے کپڑے بدلنے میں یا دیگر معاملات میں اسے ماں کی حاجت رہتی ہے یعنی بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے اسے ماں کی حاجت ہے یہاں مراد ہے کہ بچہ سات برس کا ہو جاتا ہے تو اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے کام وہ خود کرنے کے تھوڑا بہت قابل ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اگر چاہیں تو وہ اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں لیکن سات سال سے کم عمر کا بچہ وہ ماں سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتا ہے فرادت نہ ہو الا امی ہی تو ہم نے موسا علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا اب ماں کے پاس موسا علیہ السلام آ گئے لیکن فرعون کی طرف سے روزانہ معاوضہ دیا جاتا انعام دیا جاتا انعام بھی مل رہا ہے اور بڑے اطمینان کے ساتھ موسا علیہ السلام کی آپ پرورش بھی کر رہی ہیں اور لوگ آپ کی عزت بھی کر رہے ہیں کہ بھئی یہ اس بچے کی پرورش کر رہی ہیں کہ جو بچہ فرعون نے گود لیا ہے فرادد نہ ہو بس ہم نے موسا علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا ان تمام باتوں میں درس ہے جو رب العالمین چاہے وہی وہ ہوتا ہے کئی تقرر ائی تاکہ موسا علیہ السلام کی ماں کی آنکھیں چنڈی رہیں حضرت موس علیہ السلام کی والدہ نیک اور سال تھیں تو رب العالمین نے کیسے کرم کیا کہ بچہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے اور کسی قسم کا کوئی خوف بھی نہیں نیک عورت دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتی ہے ایک نیک عورت پورے خاندان کو جنتی گھرانہ بنا دیتی ہے اللہ تعالی ہماری ماں و بہنوں کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے والا تاحذ اور تاکہ وہ غم نہ کرے ولی اور تاکہ وہ خوب مزید جان لے ان وعد اللہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ موسا علیہ السلام کو ہم آپ کے پاس دوبارہ لوٹائیں گے لَا لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے حضرت موسا علیہ السلط کی والدہ نبی نہیں ہے رسول نہیں ہے آپ ولی ہیں اور جو آپ کے دل میں بات ڈالی گئی وہ الہام ہے اور آپ کے مقام و مرتبے کو جو قرآن نے بیان کیا ایک ولیہ عورت کے مقام و مرتبے کو بیان کیا تو پتہ چلا کہ جس طرح نبی اور رسول کے مقامات ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے اولیاء کو بھی مقام عطا فرمایا لیکن اولیاء نبی کے برابر نہیں ہوتے لیکن ان پر نبیوں کا فیض جاری ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں وہ وہ کرامتیں عطا فرماتا ہے جس سے اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ محبوب بندے ہیں